رب ضدنی علماء ربضدنی علماء ربضدنی علم رب وفہما آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت آیت نمبر آٹھ سے لے کے آیت نمبر دس تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے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 اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے آیت نمبر آٹھ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وامن عناصی اور کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں میں یقولوں جو کہتے ہیں آ منا ہم ایمان لاہ بلاہ اللہ پر وبل یوم الآخری اور آخرت کے دن پر وما ہوں حالانکہ نہیں ہے وہ جو ماں ہے بعض جگہ پہ اس کا ترجمہ نہیں سے کیا جاتا ہے اور بعض مقامات پہ اس کا ترجمہ جو سے کیا جاتا ہے وماہم یہاں اس کا ترجمہ نہیں سے کیا گیا وماہم ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت پر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مومن تو نہیں یو اللہ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 عذاب عزاب ہے علی من دردناک بیمہ کانوں یکسیبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ آخر دعوانہ ان الحمد رب العالمین